قَوْلَكُمْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ <الصدور> اور لوگو تم چاہے اپنی بات پوشیدہ طور پر کہو یا ظاہر کر کے بے شک وہ اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ دلوں میں چھپی باتوں تک کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے اس کے لیے ظاہر و باطن یکساں ہے وہ تو ان نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے جو سینوں میں چھپے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان اقوال و افعال کو کیسے نہیں جانے گا جو سنے اور دیکھے جاتے ہیں آئے چودہ میں اپنے علم کے کمال و شمولیت پر استدلال کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اسے اپنی مخلوقات کی خبر کیسے نہیں ہوگی وہ تو اپنے بندوں کے دلوں میں چھپی باتوں تک کو جانتا ہے اور ان کے تمام اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے